تم بزرگوں بھائیوں عزیزوں اور بہنوں سورت الحجرات یہ میں پارے کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں کہ بندے کو دوسرے کسی کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرنا ہے تو یہ جو دوسرے تعلق ہے نا یہ یا تو ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یا ہوگا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یا کسی ایسے مسلمان کے ساتھ جو کہ فاسق ہے گنہ گار ہے جس کی بات کا اعتبار پورا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ یا ہوگا پھر اچھے صاحب ایمان کے ساتھ اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ جب وہ آپ کے پاس ہے اس وقت اس سے آپ نے کس طرح پیش آنا ہے اور ایک یہ کہ مسلمان جب آپ کے پاس نہیں ہے آپ سے غائب ہے تو اس وقت آپ نے اس کے متعلق کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ پانچ تعلقات اللہ تعالی نے اس سورہ میں بیان فرمایا اور پانچوں باتوں کو شروع کیا ہے یا ائیو اللہ دینا سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا ہے اس کے بعد پھر یا ایدین آمن سے رسول کا ادب بیان کیا ہے اس کے بعد کوئی اگر آپ کو آ کر بات بتاتا ہے بتانے والا ایسا ہی فاسق بنتا ہے تو اس کا ادب بتایا ہے کہ اس کی بات کا آپ نے کیا اثر لینا ہے پھر مسلمان جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنی ہے <sniff> اور پھر کہ وہ لوگ جو پاس نہیں ہیں ان کے متعلق آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے اللہ کو فرمایا ائی الدین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو لات ہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بت بڑھو یہ اللہ کا ادب ہے رسول کا ذکر ساتھ اس لیے آیا کہ رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے یہ اس آیت میں در حقیقت اللہ تعالی کا ادب ہے ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے تو اس میں ہم نے سب سے زیادہ حق جس کا ادا کرنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اللہ نے فرمایا جنہیا جن ابود کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں عبادت کا معنی ہے غلامی عبد کا معنی کیا ہوتا ہے بندہ کہتے نا بندہ بندہ اصل میں یہاں پاک و ہند میں فارسی کا بڑا رواج تھا ادھر شمال سے جو بادشاہ ہے شہب الدین غوری آئے محمود غز نبی آئے اور اکثر جو تھے نا یہ بابر اور مغل بھی جو تھے ان کی زبان فارسی تھی تو اس لیے ہماری زبان میں فارسی الفاظ کثر سے آگے بندہ اور بندگی یہ عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں بندہ کا معنی بھی غلام ہے عبد کا معنی بھی غلام ہے غلام اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے اختیار میں وہ جو کہے یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا پڑتا ہے اٹھ جاؤ اٹھ جانا پڑتا ہے یہ کام کرو وہ کرنا پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے و انس کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کی اپنی عبادت کے لیے عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے ہاں یہ جو پانچ اعمال ہیں یہ تو غلامی کی حد ہے نا اپنی پیشانی جو جسم کا سب سے معزز حصہ ہے اس کو جھکا بھی دینا ہے اس کو زمین پر بھی رکھ دینا ہے یہ تو غلامی کی انتہا ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی صورت میں ہمارے لیے رکھی ہے اور کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ غلامی کی انتہائیں ہیں باقی ہر کام میں ہم نے یہ سمجھ کر زندگی بسر کرنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا غلام ہوں اور کسی کا غلام نہیں ہوں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے سامنے جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا تو یہ اللہ تبارک مطالعہ نے ہمیں اپنی غلامی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اب ہمارا کام کیا ہے جب ہم اللہ کے غلام ہیں اس سے اب آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے جس طرح وہ کہیں اس طرح ہم نے زندگی بسر کرنی ہے اور رسول کا نام اس لیے ساتھ آیا آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے کیونکہ رسول جو بات کہتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بات ہے تو اس لیے جب تک رسول کی طرف سے تمہیں کوئی حکم نہیں ملتا تمہاری رہنمائی نہیں ہوتی تم اپنے پاس سے قانون بنا کر اور ایک طریقہ بنا کر اس کو اختیار مت کرو یہ سورہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے یہ حکم اس سے بھی بڑھ کر ہے وہاں حکم یہ دیا ہے وہ ماکان ولا ممنطم ادا خز اللہ رسول امر اللہ اور اس کا رسول جب کوئی فیصلہ کر دے کسی مومن مرد یا مومن عورت کا حق ہی نہیں بنتا کہ پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے اپنا اختیار استعمال وہ نہیں کر سکے یہ کب کی بات ہے جب فیصلہ آ جائے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے بندے کو علم ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اب اس کے بعد اپنا اختیار استعمال کرنے کی بندے کو اجازت نہیں ہے ماں کانا فرمایا حق ہی نہیں ہے بندے کا مومن مرد ہے مومن عورت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ اسے معلوم ہو جائے پھر اپنا اختیار اس کو باقی رہے اور وہ اپنی مرضی کرتا رہے ان کا حق نہیں بنتا اچھا اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ پتہ کوئی نہیں اس کو علم نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے لیکن اپنی مرضی سے خود بخود ہی شروع کر دیتا ہے اور میں نہیں اس کو پھر دیکھنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا کہ پرور تیرا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کیونکہ جس طرح سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں اسی طرح زندگی بسر کرنے میں اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا قانون بنا کر بندے کو اس کا پابند کر دے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق نہیں ہے نبی کو بھی حق جب نہ ہو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہہ دیتے جو بات بھی وہ کہتے نا اگر اس میں کوئی بات ہوتی اصلاح کے قابل تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو درست کر دیتے اس لیے آپ کی ہر بات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خامی نہیں نکالی وہ سب اللہ تعالیٰ کی مور شدہ بات ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صورت النجم میں فرمایا وجم ادا ہوا صاحب قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوتا ہے تمہارا یہ ساتھی نہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے وماط و انل ہوا اپنی خواہش سے ہمارا یہ رسول بولتا ہی نہیں ہے اِن یوہا جو بولتا ہے نا وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے تو یہاں پر ایک سوال مشہور ہے کہ بھئی کئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے رسول آپ نے یہ کیوں کیا یا ائن نبی یو لما تو ہر ریمو ماحل اللہ اے نبی آپ وہ چیز کیوں حلال حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے شاید آرام کر لیا نا کسی وجہ سے اللہ نے فرمایا تم کیوں حرام کرتے ہو جب ہم نے حلال کیا تو قسم جو تم نے کھائی اس کا کفارہ ادا کرو اور خبردار جو چیز ہم نے حلال کی ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے تو اس کے متعلق سب علماء نے یہی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جو خلفاء ہے اور جو علماء ہیں اور جو این ہے ان کا فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات اپنے اتحاد سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو غلط نہیں رہنے دیتا تھا اس کو درست کر دیتا تھا اور کسی کی طرف وہی آتی نہیں کہ اس کی غلطی درست ہو جائے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا جو کچھ بھی کہا جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بعض پرس نہیں ہوئی کہ اے حبیب آپ نے یہ کیوں کیا ہے آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا وہ سب اللہ کی رضا اور اللہ کی وہی کے مطابق ہے یہ مانا ہے اس کا کہ ہمارا رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے اور جو بات اللہ کی رضا کے اور وہی کے خلاف ہو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے خلاصہ کیا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بھی در حقیقت اللہ کی بات ہے اللہ تعالی نے سورت توبہ میں فرمایا عدی بن حاتم تائی رضی اللہ عنہ حاتم تائی مشہور سخی ہے عرب کے بڑے مشہور سخی تھے تھے ایمان نہیں لا سکے پہلے ہی فوت ہو گئے ان کے بیٹے ادی اسلام لے آئے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ عیسائی تھے اس وقت کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا <تصحیح> یہ آیت پڑی گئی اتخلو وقالت الہود عزیر ابن اللہ عزیر نے کہا کہ ہاں یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے وکالت النسار ابن اللہ نسارا نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا قاتلہم اللہ انہا یعفقون اللہ ان کو ان پر لانت کرے کیس طرح یہ صرف پھرے حیران پھرتے ہیں اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب تعالی کے علاوہ رب بنا لیا انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو اپنے اولیاء جو ان, ان کے ذہن میں تھے ان کو رب بنا لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادیت پڑھی تو ادی کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی عیسائی ہوں ہم نے تو کوئی نہیں کسی عالم کو رب نہیں بنایا ہم نے نہ کسی پیر کو ہم نے رب بنایا ہے تو یہ آیت کیا نازل ہوئی ہے کہ ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں اور درویشوں کو رب بنا لیا مندون اللہ ہے اللہ کے سوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو عالم تھے کوئی چیز اگر حلال کہہ دیتے تو ان کے کہنے پر تم اس کو حلال سمجھتے تھے اور حرام کہ دیتے تو حرام سمجھتے تھے کیا ایسا تھا یا نہیں تھا کہ مولوی نے ایک فتویٰ دے دیا بجائے یہ دیکھنے کے کہ یہ آیا اللہ کی کتاب میں یا نبی صلی اللہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں مسلم کی شروعات میں اور حدیث کی شروع میں پہلے انبیاء پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے اس لیے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں موسا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ عیسائی اور یہودی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اور درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے سوال پر کہ جی ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا فرمایا تم ان کو جب تمہارے عالم یا پیر درویش کسی چیز کو حلال کہتے تم حلال سمجھ لیتے جو حرام کرتے حرام کر دیتے کہ ایسا تھا کہا جی ایسا تو تھا اور میں یہی تو رب بنانا ہے اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہے یا کسی کو حرام کہے تو اس لیے نہ ایک آدمی کو حق حاصل ہے نہ کسی پرے کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی صدر کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دائروں میں ان کو اختیار دیا ہے کہ اس میں آپ تدبیر کر سکتے ہیں ان میں اللہ کی اجازت کی وجہ سے وہ تدبیر کریں گے لیکن اللہ نے جو پکے قانون بنا دیے ہیں ان میں وہ کہا یہ ہے کہ آج کل شراب حلال ہو جائے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے, جس سے چاہے نکاح کر لیں حالات کا تقاضا یہ ہے حالات کے تقاضے کے نام پر وہ اللہ کے پکے قانونوں کو بند کر دے غلط کر دے اور اپنے قانون چلا لے پھر خود رب بن گئے نا اللہ تعالیٰ کو تو رب نہ مانا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رسول ہی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت پڑھو اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ سمیع علیم یہ بھی ایک بڑی پر لطف بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیت ختم ہوئی ہے کہیں علیم الحکیم آیا ہے کہیں غفور الرحیم آیا ہے کہیں عزیز الحکیم آیا ہے اور کہیں سمیع علیم آیا ہے تو ان الفاظ کا پچھلی بات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آپ یہ یاد رکھے کہ انا کا لفظ جو ہے نا ان اللہ کیا آ جائے سمیع علیم بے شک اللہ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے وط اللہ اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ انا کا لفظ پچھلی ساری بات کی علت اور سبب بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حکم تمہیں کیوں دیا ہے تو اللہ نے فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ کیوں ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تمہاری ہر بات خوب سن رہا ہے خوب ہر بات سن رہا ہے علیم ہر بات جانتا ہے جو تم زبان سے نکالتے ہو اس کو سن رہا ہے جو ابھی تم نے زبان سے نکالی بھی نہیں نا تمہاری دل کی گہرائیوں کے اندر دفن ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ان اللہ سمیع علیم تو تم جب اللہ کے حکم سے آگے بڑھو گے نا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ کوئی نہیں چلنا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا نہیں اللہ تعالی ہر حرکت سنتا ہے بھائی نہ یا عالم و عبن <يَخْفَى> ایک عالم گزرا ہے بڑا زبردست وزیر تھا اپنے زمانے میں خلیفہ کا اللہ نے اس کا سینہ قرآن و حدیث کے لیے بہت کھولا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کیا کہ اللہ نے فرمایا یا عالم السر و اللہ سر راز کو بھی جانتا ہے اور جو راز سے مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے راز تو یہ ہے کہ میں آپ کے کان میں ایک بات کہتا ہوں تو یہ ہے راز کی بات میں نے آپ سے کہہ لی اخفا وہ ہے جو صرف میرے دل کے اندر ہے وہ راز سے بھی زیادہ خفی ہے زیادہ پوشت ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بے رات سینے کے اندر جو بات ہے نا یا بولیا لکمان نے اپنے بیٹے کو کہ اے میرے پیارے بیٹے ان نہ مثقال تکن فرمایا ذرے کی مقدار کوئی چیز ہو یا اس سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو آسمان یمی زمین کی کسی جگہ پر ہو اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم بھی ہے اور اس کو وہ حاضر بھی کر لے گا سب کو حاضر کر لے گا علم بھی زبردست ہے قدرت بھی زبردست ہے ابن حبیرا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو چلو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ راز بھی جانتا ہے بندوں کے اور دل کی باتیں بھی جانتا ہے لیکن یہ جو اللہ یعلم اللہ جہر اونچی آواز سے جو باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے وما اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے آہستہ بولی, بولی جانے والی باتوں کو بھی تو آہستہ والا تو کمال ہے واقعی کہ ہم نہیں جانتے اونچی آواز سے کی ہوئی بات تو ہم بھی سنتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا کمال جو بیان کیا ہے کہ اللہ اونچی آواز سے کی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے کہ تب کئی دن غور کرتا رہا پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالی نے حق فرمایا بندوں کا یہ حال ہے کہ ایک آدمی اونچی آواز سے بولے تو اس کو وہ سمجھ لیتا ہے چلو دو بول لے تو ان کو بھی ممکن ہے سمجھ لے لیکن جہاں پورا مجمع ہی بول رہا ہے پورا مجمع بول رہا ہے ہر ایک اونچی آواز سے بول رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ آئے گی مگر پاک پروردگار کی شان ہے ساری کائنات تمام انسان تمام جن تمام پرندے درندے حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر لکھ لے بارش کی دعا کے لیے تو ایک چیوٹی ٹانگے آسمان کے طرح اٹھا کے دعا کر رہی تھی یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے تو فرمایا چلو بھائی تو ان کی دعا سے ہمارا کام بھی بن گیا ہے چیوٹی کے بات سننا اور اس کو پورا کر دینا یہ اللہ تعالی راج کی باتیں بھی سنتا ہے اور وہ جو عرفات میں مجمع ہوتا ہے حج کا لاکھوں بندے ہیں وہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے نا ساری کائنات کے اندر جانور بھی ہیں انسان بھی ہیں فرشتے بھی ہیں ہر ایک اپنی فریاد کر رہا ہے سب کی سن رہا ہے سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے دیکھو نا اور میں پھر جب میں تمہارے حالات سے اتنا سمی سب کچھ سنتا ہوں علیب ان سب کچھ جانتا ہوں پھر میرے سنتے اور جانتے ہوئے پھر میری مخالفت کرو اور مجھ سے پوچھے بغیر اپنا کام کرتے پھرو کیسے میرے غلام ہو ہوں غلام یہ ہوتا ہے کہ بغیر مالک کے پوچھے جو دل میں آیا کرتا کرے یہ کیسا غلام ہے غلام ہے بندہ غلام ہے اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھے رسول رسول کا مقصد کیا ہے بھائی یہ بھی ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے رسول کا بنا کیا ہوتا ہے ترجمہ بتاؤ پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچانے والا سورہ مریم میں ایک ہے ایک آیت ہے اس میں ہے کہ مریم علیہ السلام وہ تھی کسی اکیلی جگہ پر تھیں تو فرشتہ آیا فرشتہ جب آیا نا تو اس کو دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئے ڈر گئے انسانی شکل میں تو گھبرا کر کہنے لگیں کہ میں ان آؤد و برحمان کا ان كنت تہ اگر تیرے دل میں رب کا خوف ہے نا تو میں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اسے کہ اللہ مجھے تو اس سے بل بچا دے اچھا وہ فرشتے نے کیا کہا کال ان رسول رب رب ہاں؟ آنا رسول رب لے احبال کے غلام ذکیہ میں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں اچھا اب اس پر جو پوجتے ہیں نا پیروں کو کو کہتے دیکھو جی میں تم منڈا دیاں دے سکتے نا منڈا سمجھو دلیل لیکن لفظ رسول پر غور کرو میں ایک آدمی کو ایک چیز دے کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ جاؤ میری یہ چیز فلاں کو دے آؤ تو اس نے دی ہے کس نے جس نے بھیجا اس نے ہے نا میں ایک چیز آپ کو دے کر کہتا ہوں جاؤ فلاں کے پاس اور اس کو جا کر دے دو میرا کام تو یہ دی میں نے ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آگے جا کر اس بات کو پہنچا دیں اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی دے دیں یا خود اختیار کے تحت کوئی حکم بنا لے وہ جو حکم دیتے تھے اللہ کی اس پر موت تھی اللہ کی طرف سے تھی اسی طرح سے جبریل جب آئے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے سکتے کچھ بھی نہ جبریل دے سکتا ہے نہ ویکال دے سکتا ہے نہ اسرا فیل دے سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر دے سکتا ہے نہ کوئی نبی دے سکتا ہے نہ کوئی عام ولی یا پیر دے سکتا ہے یہ سب اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں پیغام پہنچانا رسول کا کام بھی کیا ہے پیغام پہنچانا اور ہمارا کام کیا ہے اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو ماننا اس پر عمل کرنا اور رسول کا اس لیے ادب کرنا ان کا اکرام کرنا ان کا احسان ماننا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے ہماری رہنمائی کی خاطر اور انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچا دیا ساتھ اب آگے نبی کا حکم ادب بیان کرتے یادینہ مر پھر یادینہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تر فاؤ اصوا سوت کم نبی اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو اللہ اکبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایک وفد آیا بن تمیم قبیلے کا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا ایک نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کو آپ امیر ان کا بنا دی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ نہیں اس کو بنا دیجیے ان نے کہا تم نے صرف میری مخالفت کے لیے کہا جگہ نہیں میں نے مخالفت کے لیے نہیں کہا جھگڑا ہو گیا آواز بلند ہو گئی اس موقع پر یہ آت اتری کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو جہ بال قول کا جہر ایک دوسرے سے بات کرتے ہو جب اونچی آواز سے جس طرح ایک دوسرے کو پکا پکارتے ہو نا او فلانے او فلانے یہ اس طرح اونچی آواز سے مت کرو کیوں انتہ بت احمد وہ انتم لات ایسا نہ تمہارے سارے عمل ہی برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے اتنا بڑا یہ گناہ ہے نبی کی آواز کے سامنے آواز اونچی کرنا حدیث میں ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتے تو ان سے جب پوچھا جاتا نبی کیا کہا ہے یعنی اتنی آہستہ بات کرتے کہ پہلی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کیا رہے اور صحابہ کرام جب دروازہ کھٹ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن کے ساتھ کھٹکھٹاتے ناخن کے ساتھ ایک صحابی تھے آپ کے ثابت میں قیس خطیب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بلا کا خطیب تھا کئی وفد آئے بڑے بڑے خطیب لائے مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے جب ثابت بن قیس بولتا تھا پھر وہ سب مانتے تھے کہ نبی کا جو خطیب ہے ہمارے خطیب سے زبردست ہے آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے زبردست ہے آپ کا شاعر کون تھا آسان رضی اللہ اللہ اکبر وہ جب یہ آتے اتری تو وہ تو گھر میں کیونکہ آواز تھی بڑی بلند تھی خطابت کے لیے آواز بلند ہونا ایک بہت ضروری اور بنیادی انسم ہے تو آواز بڑی بلند تھی وہ گھر میں بیٹھ گیا چند دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا ہمارے وہ ثابت نظر نہیں آتے ایک کہتا ہے ایک بندہ مطلب میں پتہ کر کے آتا ہوں وہ گیا تو گھر میں بیٹھا گھر میں بس بند ہو کر بیٹھا ہے کیا بات ہوئی بھائی کہتا ہے میرا تو بڑا برا حال ہو گیا میں تو ہوں ہی جانوی میرے سارے عمل ضائع ہو گئے میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہوتی ہے اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی اس لیے وہ گھر بیٹھ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں, نہیں اس کو جاؤ جا کر کو وہ جنتی ہے اس کے بعد ہم, دیکھتے ہم ایک زندہ جنتی چلتا پھرتا ہوا میں نظر آتا تو قدرتی اس کی آواز بنانتی مطلب اس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں اچھا اب دیکھو بہت سے لوگ ہیں کئی تو ان میں سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک کرسی سٹیج پر انہوں نے خالی رکھی ہوتی ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کئی کہتے ہیں کہ آ گیا ہے کئی تو کہتے ہیں حاضر یہ ہر جگہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کئی کہتے ہیں کہ نہیں آپ آب, اب تشریف لے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیسے ان کو سننے والے بھی دیے ہیں پوچھتے بھی نہیں اپنے دیان کرنے والے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں تو تشریف نظر کیوں نہیں آتے نہیں وہ, وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر وہ پڑھنے والا پڑتا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا کا مطلب تو یہ نہیں تھا نا پھر آ گیا نا اور کبھی کہتے دم بے دم پڑو درو حضرت بھی ہیں یہاں موجود موجود ہیں پھر ان کی موجودگی میں اسپیکر کے اندر اتنا گلا پھاڑ کر تم بول رہے ہو یہ ادب کہاں گیا بھائی کہتے ہو یہ فلاں بے ادب بڑے ہم بڑے با ادب ہے کیسے با عدب ہے بھائی آپ آپ کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیشہ موجود ہیں یہ اب تشریف لے آئے ہیں اس مجلس میں پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اوبل تو بولنے کا حق نہیں ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تو آپ کا بولنے کا حق کیسے ہوا اور حق ہے تو پھر آہستہ بولو نا اس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنا اچھا لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے اس پر بھی غور کرنا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو گئے فوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے خود بات نہیں کرتا وہ رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ تو رسول کے ذریعے سے بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے نبی کی حدیث آ جائے اس کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی کہتے میں نہیں مانتا تیری حدیث کو اور ظالم تو کیا لفظ تو نے کہا نبی کی حدیث کو تو نہیں مانتا امام شاہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے ایک بندے نے ان سے مسئلہ پوچھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی وہ کہنے لگا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں ہوتا ہے ایک حدیث سن کر بھی فلاں امام صاحب کا کیا قول ہے بھائی تو اس نے پوچھا امام شافی سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں تم نے مجھے کسی گرجے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے یہودیوں کی عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے یا عیسائیوں کے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا نبی کی حدیث سنا رہا ہوں پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم کیا کہتے ہو نام الر ہاں نبی کا فرمار میرے سر پر میری آنکھوں پر اس کے بعد یہ سوال کہ آپ کیا کہتے ہیں جب نبی کی بات آ جائے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں بھائی میرے اس کی کوئی گنجائش نہیں لا طرف نبی نبی کی آواز جب آ جائے تو اپنی آواز سے انچی نہیں کر دی یہ ہے ادب جو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا